احمده و نصلی و نسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن سرق الله مولانا العظیم معززون اهترم سامعین کرام جیسا کہ اپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص انعام اور خاص عطیہ ہے اور بہت بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور نیکیہ کمانے کا ایک بہترین سیزن ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی نیکیوں کے اوپر اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر جہاں دیگر عبادات کا انسان اہتمام کرتا ہے وہاں ایک اہم عبادت یعنی قرآن کی تلاوت کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ بات ذہن نشین فرمالی جئے کہ رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر ایک گہرا تعلق ہے آپس میں ایک خاص مناسبت ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے شاہر و رمضان قرآن رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبار کو تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے چونکہ اللہ کی یہ محکم کتاب اسی مبارک مہینہ کے اندر نازل ہوئی اس لیے اس قرآن کی تلاوت کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارکہ کے اندر قرآن کی تلاوت کے اجر و ثواب کو بہت بڑھا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ وسلام عام ایام کے بنسبت رمضان مبارک کے اس قیمتی ساعات کے اندر تلاوت کلام پاک کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتے تھے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رمضان میں تشریف لاتے اور ہر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے اسی طریقے سے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت کو اس کے قیر کو اور ایک قرآن کو مکمل کرنے کا مستون ہونا بھی اس بات کو واضح کرتا ہے اور پھر تمام صحاب کرام رام علیہم اور امت کے جتنے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سب کی معمولات کو سامنے رکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارے اولیاء اللہ صاحبۂ کرام اور اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اپنے تمام تر مشغولیات اور تمام اعمال کو باقی چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اس رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس شخص کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے. اللہ روزے کی سفارش قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما لیں گے قرآن بھی اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اللہ میں نے اس شخص کو رات کو سونے سے روک کے رکھا تراوی افطاری کے بعد انسان کے جسم کے اندر ایک سستی پیدا ہو جاتی ہے ایک غفلت آ جاتی ہے انسان کو سونے کو بہت دل کرتا ہے اس موقع پر انسان جب نیند کو قربان کر کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے تراویح کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ وہ قرآن ہے کہ پھر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے اللہ اس کی بھی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ بھی ذین نشین فرما لے کہ اس رمضان کا اور قرآن کا اور رمضان کے روزوں کا اور قرآر کا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک خاص جو ہے اس کے اندر تعلق ہے کہ روزے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اشاد فرماتے ہیں کہ سومولی وانا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا ایک روایت میں آتا ہے انا اجزا بھی ہی اور میں خود اس کا بدلہ ہوں یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کو اجر و ثواب اور اس کو عوض کے اندر میں خود مل جاتا ہوں اور اسی طریقے سے تلاوت کلام پاک کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ایک واضح بات ہے چونکہ یہ کلام اللہ اللہ کی گفتگو ہے اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر شریعت کے اعمال میں احکام میں اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دے امام احمد ابن حمل رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کے اندر اللہ جل شانحوں کی زیارت ہوئی پوچھا یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل کر لوں یعنی سب سے زیادہ جو مجھے آپ سے قریب کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کیا کرے امام احمد نے ہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک اور بات آئی میں اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ قرآن کی تلاوت سوچ سمجھ کر معنی مفہوم ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے سے آپ کا قرب ملتا ہے یا محض تلاوت کر لینے سے بھی آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اللہ کا جواب آیا کہ امام احمد میں حمل بے فہمن او بلافاہمن جو آدمی قرآن کی ترجمے میں آیات کے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کے اندر غور و فکر کرے یا وہ جو اس کے ترجمہ کو نہیں سمجھتا محج اس کی تلاوت کرتا ہے دونوں سے میرا قرب نصیب ہوتا ہے اس لیے میرے محترم بھائیوں اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے یادیسی مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ قرآن کو سنے تو ایک حرف سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دسنے کی عطا فرما دیتے ہیں اب ایک آیت کے اندر جب ہم سنتے ہیں اب کتنے حروف ہوتے ہیں اور تراویح کے اندر بھی قرآن کے سننے کی فضیلت اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو قرآن کا سننا ہے پھر رمضان کا مہینہ ہے اور پھر تراویح کی نماز ہے یعنی نماز کے اندر پھر کلام الہی کو سننے کا اجر و ثواب پھر بہت بڑھ جاتا ہے فرمایا کہ ایک حرف کو سننا اب قرآن کو سننے کی برکت دیکھیں اس کا اجر و ثواب دیکھیں فرمایا کہ ایک حرف سن لیا اللہ تبارک و تعالی اس پر اس آدمی کو ایک حرف پر دس نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اس کے دس گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے دس درجات کو بلند فرما لیتے ہیں اور ایک آدمی اگر کلام اللہ کی تلاوت نماز کے اندر بیٹھ کر نوافل میں پڑھے تو ایک حرف کے اوپر اللہ اس کو پچاس نیکیاں آتا فرما دیتے ہیں پچاس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے پچاس درجات کو بلند فرما لیتے ہیں اور اگر ایک آدمی اسی کلام اللہ کی تلاوت نماز میں کھڑے ہو کر کرے تو اللہ اس کو ایک حرف کی برکت سے اس کو سو نیکیاں آتا فرما دیتے ہیں اس کے سو گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے سو درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اب یہ تلاوت کلام پر جو فضائل ہیں اور اس پر عجر و ثواب ہیں بہت ساری احادیث ہے اس مختصر بیان کے اندر تو ہم سب کو جمع نہیں کر سکتے یہ جامع احادیث ہے اور پھر یہ بات بھی ذہن شن فرما لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں قرآن جو قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن سیکھا ہوا ہے وہ تو اس بات کا خوب اہتمام کرے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اس نیک نیکیوں کے اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا کر تلاوت کلام اللہ کے اندر کوئی سستی نہ کرے بقص کی تلاوت کرے ہر نماز کے ساتھ دو دو تین تین پارے پڑھنے کا اپنا معمول بنائے اور پانچ دن کے اندر یا دو دن کے اندر قرآن کو ختم کرنے کا اپنا معمول بنائے یہ موقع اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں سیکھا ہوا تو یہ اپنا معمول بنائے قرآن سننے کا حافظ قرآن اگر ان کے گھر میں بچے ہو یا اور حافظ قرآن ہو تو ان سے قرآن کے سننے کو اپنا معمول بنائیں اور آج تو بڑے بڑے قرآن کی جو ہے اچھی آواز کے اندر بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے کم از کم قل درجے میں اس کو سنیں کم سے کم درجے میں اس کو سننے کی اور رات کی تراوی میں تو کم از کم آج جو ہے اس قرآن کو ضرور سنیں قرآن مجید اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس کا سن نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضب اللہ اپنے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا اللہ کے محبوب پیغمبر ص اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ قرآن سنائیے میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر تو خود کلام نازل ہوا ہے آپ پر تو خود کلام نازل ہوا ہے میں کیسے آپ کو سناؤں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ سلم نشاط فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سنوں عبد اللہ اپنے مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سرت کی آیات پڑھنے شروع کی اللہ کے محبوب پیغمبر سنتے چلے گئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے قرآن کو سننا ایک اور صحابی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر چھپ کے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں اور دیر تک سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور پھر احادیث کے اندر سننے کی جو فضیت ہے کہ ایک حرف کے سننے پر اللہ دس نکی آتا فرما دیتے ہیں اور دس گناہ مٹا دیتے ہیں دس ترجات بلند فرما لیتے ہیں اس لیے میرے محترم بھائیو رمضان مبارک اس قیمتی ساعت کو قیمتی بنائیے اور کہیں احسانوں کے کہ یہ ضائع ہو جائے ہماری سستی اور غفلت کے اندر اور ہمارے ادھر ادھر کے پروگراموں کے اندر اور سوچوں اور کاموں کے اندر اس لیے تلاوت کی زیادہ سے زیادہ مقبول بنائیں امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے دنوں کے اندر ایک دن اور ایک رات کے اندر دو قرآن مجید مکمل ختم فرما دیتے تھے دو قرآن مجید یعنی ایک رات کے اندر اور ایک دن کے اندر یہی معمول امامی شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے امامی شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی دن رات کے اندر دو قرآن مجید مکمل فرما لیتے تھے امام مالک اور امام صفیان سوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کیا رمضان المبارک کے اندر پہلے سے ہی اپنے مریدین کو شاگردوں کو لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم سے کوئی ملاقات نہ کرے ہمیں کوئی مسئلے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا معمول تھا وہ ایسے حفاظ کو جو اچھی طرح جو مضبوط حافظ ہوتے اور پھر ہر تراویح کے اندر چھ چھ یہ تو عام معمول تھا ورنہ دس پارے کم از کم انفاظ سے سنتے اور حضرت حجم داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ تراوی کے اندر بھی یہی معمول تھا کہ زیادہ سے زیادہ پارے کی تلاوت اور سننا اس کے بعد تلاوت کے اندر مشغول رہتے تھے اس لیے میرے محترم بھائی ہمارے اکابر کو اللہ نے جو اونچا مقام دیا ولایت کے اندر قبولیت کے اندر اللہ نے جن سے عالمی سطح پر عظیم کام لیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے اعمال کے اندر مضبوط تھے میری مجاہدین بائیوں سے بھی درخواست ہے اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز جاتی ہے بالخصوص وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر انقلاب کی دعوت لے کر کڑے ہیں وہ قرآن کو لازم پکڑے قرآن کی تلاوت کو اس کے ترجمے میں غور و فکر کرے اس کے آیات کے اندر غور و فکر کرے یہ اللہ کا عظیم کلام ہے کہ قیامت کے صبح تک ہر زمانے کے اندر جو آدمی جس سے غور کرے گا اس زمانے کے ساری بندراہیں اس پر کھل جائیں گی سارے قلعہ کھل جائیں گی ساری مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی یہ اللہ کی عظیم کلام ہے جس قسم کی فکر جس قسم کے پریشانی جس قسم کا الجھن لے کر اللہ کے کلام کو کھولو اللہ کے کلام سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس لیے قرآن کو لازم پکڑے اور جو لوگ عالمی سطح پر انقلاب کی دعوت لے کر کڑے ہیں وہ تو معمول بنائیں زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے بنسبت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں قرآن کے ساتھ اپنا خاص تعلق بنائیں اور خاص اس کا اہتمام کریں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی ان قیمتی ساعت کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعا الحمد رب العالمین